وک اللہ علطَ فنار الوافی بمافِ صحیح حین اس کتاب میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے اس میں دس مقاصد ہیں ان میں سے تیسرا مقصد ان احادیث پہ مشتمل ہے جو عبادات سے تعلق رکھتی ہیں اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں ان میں سے پندرہویں کتاب کا آج ہم آغاز کریں گے الکتاب الخام ساشر اور وہ کیا ہے المان ون دور یہ کتاب قسموں کے بارے میں ہے اور نظر وغیرہ کے بارے میں ہے منت مان لینا نظر مان لینا <coughs> اور اس میں کئی فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل ہے المان قسموں کے بارے میں اور پہلا باب ہے باب ان عن حلیف بغیر اللہ تعلیٰ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی ممانعت حدیث نائن سیون نائن قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال روایت ہے ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللّہ کم ان تلیف بم اللہ رب العزت تمہیں اپنے اباؤ اجداد کی قسمیں اٹھانے سے روکتا ہے منع کرتا ہے <تصال> تو یہاں پہ نبی علیہ اللاۃ والسلام نے آبا و اجداد کی قسمیں اٹھانے سے منع کیا ہے روکا ہے تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آباؤ اجداد کی قسمیں اٹھانا تو ممنوع ہو گیا تو کیا اللہ کے کسی نبی کی قسم اٹھا سکتے ہیں کیا کسی فرشتے کی قسم اٹھا سکتے ہیں کیا كعبات اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں <تصال> تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے قسم جب بھی اٹھائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جائے گی یا اللہ رب العزت کے ناموں کی اٹھائی جائے گی یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم اٹھائی جائے گی چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ترمدی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہ انہوں نے ایک آدمی کو سنا جو کہہ رہا تھا اللہ والقعبہ. ان کے کسی بات کی نفی کرتے ہوئے قسم کس کی اٹھا رہا تھا کعبہ شریف کی اب کعبہ اللہ کا عظیم گھر ہے اور یہ کوئی قبر نہیں ہے کوئی دربار نہیں ہے کوئی شرکا اڈا نہیں ہے کعبہ وہ ہے جس کی عظمت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے جس کے دائیں بائیں مسلمان طواف کرتے ہیں جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تمام مسلمان اس کا احترام کرتے ہیں تو اس آدمی نے اس عظیم کعبہ کی قسم اٹھائی ہے لیکن جناب عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ اس سے کیا کہہ رہے ہیں غیر اللہ کی قسم لا لا ان کے کعبہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ اللہ نے خود اس کو عظمت بخشی ہے نبی علی صلی اللہ علیہ اللاط والسلام نے اس کا طواف کیا ہے نبی علی صلی اللہ علیہ اللہۃ اسلام نے اور صحابہ کے نے اللہ کے اولیاء نے اس کی طرح منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں یہ سب اپنی جگہ پہ لیکن غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے چاہے وہ کعبہ ہو چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی ولی ہوں چاہے کوئی شہید ہو اور چاہے کوئی بھی مخلوق ہو اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کی جن کے پہلے اسے منع کیا اپنے الفاظ میں اسے روکا اپنے الفاظ میں پھر حدیث بیان کی کہ من حالفہ بغیر اللّہ فقط کفر او اشرک کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا کس قدر غلط ہے اور کتنا بڑا جرم ہے تو جناب عمر فاروق نے جب یہ بتا لیا کہ نبی علیۃۃسلام نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اباؤ و کی قسم اٹھانے سے منع کرتا ہے روکتا ہے اس کے بعد جناب عمر کہتے ہیں فول ما حلف تو بحا مند و سمیت النبی یس اللہ علیہ وسلم راکرن ولا آطرن کہ اللہ کی قسم میں نے یہ قسم نہیں اٹھائی یہ کیا ابا کی قسم میں نے یہ قسم نہیں اٹھائی جب سے نبی علیہ الساط سے یہ حدیث میں نے سنی ہے ذاکرن نہ خود تذکرہ کرتے ہوئے ولا آتین اور نہ کسی اور سے نقل کرتے ہوئے اس کے بعد میں نے غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی اس سے اور آپ کو سبق کیا ملا کہ ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عیت آ جائے نبی علی صد اسلام کی حدیث آ جائے گردن جکا دیں سر تسلیمیں خم کر دیں مسلمان آپ کی حدیث سن لینے کے بعد تردد نہیں کرتا فوری طور پہ عمل کرتا ہے عمل کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ ایک سال کے بعد عمل کروں گا حج کے بعد عمل کروں گا داڑھی سفید ہو جائے گی تب عمل کروں گا بوڑھا ہو جاؤں گا تب عمل کروں گا والدین مان لیں گے بات میرا ان سے مشورہ کروں گا وہ مان لیں گے تو عمل کروں گا وائف سے مشورہ کروں گا نہیں تو جناب عمر فاروق نے فوراً سر جھکا دیا اور کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میں نے آبا و اجداد کی قسم نہیں اٹھائی اس کے بعد باب نمبر دو باب من حلف باللات لاتی یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو قسم اٹھائے کس کی لات اور عزا کی حدیث نمبر نو سو اسی نائن ایٹ زیرو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حرئی رضی اللہ عنہ قال جناب ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حلف فقالفی حلیفی و اللّ وعضاء فلیق اللّہ الہ الا اللہ جو قسم اٹھائے اور اپنی قسم میں کہے لات کی قسم اور عزا کی قسم فلیقل اس پہ واجب ہے کہ وہ یہ الفاظ پڑھے وہ یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ایک تو لات کیا چیز ہے عزا کیا چیزیں ہیں یہ دو بت ہیں جن کی ارب لوگ عبادت کیا کرتے تھے جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے اور انہیں اس وجہ سے مشتق قرار دیا گیا حالانکہ وہ ان کو اللہ کے برابر کا نہیں سمتے تھے یہ بات نوٹ کرنے والی ہے ذہن نشین کرنے والی ہے کہ پاکو ہند کے کئی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ قبروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں قبر والوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں فوجگان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ہم منع کریں تو وہ کہتے ہیں شرک تب ہو جب ہم انہیں اللہ کے برابر کا سمجھیں ہم ان کو اللہ کے برابر کا نہیں سمجھتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی عبادات کی ہیں اتنے چلے کاٹے ہیں اتنی ریاستیں کی ہیں کہ اللہ کے بہت قریب ہو گئے ہیں اللہ کے مقرب بندے بن چکے ہیں ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ اللہ کے ہماری شفات کرتے ہیں تو تب ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں تب ہمیں بیٹا ملتا ہے تب ہمیں شفا ملتی ہے تب ہمیں رزق ملتا ہے لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کی عبادت اہل مکہ کیا کرتے تھے وہ انہیں اللہ کے برابر کا نہیں سمتے تھے وہ یقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے اللہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں ولدین تخدوم اولیا ماں نابدہ اللہ اللہ ظلفا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ رکھے ہیں ولی اپنا رکھے ہیں ان سے کہا جائے کہ تم ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہم ان سے دعائیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے اِلَّا اللہ علی نِلفا تاکہ ہمیں اللہ کے قریب تو اسے کیا پتہ چلا کہ وہ ان کو اللہ کے برابر کا نہیں سمتے تھے ان کو واسطہ مانتے تھے کہ ہم ان کو پکاریں گے ان سے دعا کریں گے ان سے رابطہ کریں گے اور یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیں گے اور سورہ یونس میں آپ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یقا الا شفا اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور جب منع کیا جائے سمجھایا جائے تو کہتے ہیں یہ کہ اللہ کے ہماری سفارش کرتے ہیں سفارش کے نام پہ وسیلے کے نام پہ انہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا تھا جب آپ قبر والے سے دعا کریں گے فو شدہ سے دعا کریں گے کسی بدھ سے دعا کریں گے تو یہ آپ دعا میں اسے اللہ کا کیا کر رہے ہیں شریک کر رہے ہیں اور دعا بہت بڑی عبادت ہے اہم ترین عبادت ہے تو یہ لات اور عزا یہ ان کے معبود ہیں یہاں پہ لات یہ نام کہاں سے آیا اللہ رب العزت کا نام ہے اللہ تو وہ اپنے بتوں کے نام اللہ رب العزت کے نام سے اخذ کرتے اللہ تعالیٰ کے نام کو مونس بنا لیتے کیا بنا لیتے مونس, مونس بنا لیتے اور یہ نام اپنے بتوں کو دے دیتے اب اللہ کے نام کے ساتھ انہوں نے تانیس والی تا لگائی تو کیا ہو گیا اللہ کیا ہو گیا اللہ تو گیا اور آپ العزا کی طرف آ جائیں اللہ کے نام کیا ہے العزا جو ہے یہ اصل میں العز کی تعنیف ہے العز بہت زیادہ عزت والا بہت زیادہ عزت والا مذکر ہو تو آپ کیا کہیں گے العز قرآن حکیم میں کیا آتا ہے کہ منافقوں نے کیا کہا تھا کہ لن العز منہلعدل مدینہ کے منافقین نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو مکہ سے آئے ہم نے ان کو مدینہ میں پناہ دی آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں جبکہ ہم عزت والے ہیں یہ ذلیل ہیں تو ہم ان کو نکال دیں گے تو یہ ہے لفت العز تو اس کی منس کیا ازا بہت زیادہ عزت والی تو انہوں نے یہ نام اپنے بت کو دے دیا تو یہ لات اور یہ عزا اچھا اب جو لات ہے یہ کن کا بت ہے یہ ثقیف کا ہے کن کا ہے ثقیف کا اور یہ طائف میں ہوتا تھا یہ کہاں ہوتا تھا طائف میں اور عزا جو ہے یہ قریشیوں کا بت ہے یہ کہاں ہوتا تھا مقام نخلا میں کہاں ہوتا تھا مقام نخلا میں, میں, میں, piBa... میں اور ان دونوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے سورہ نجم میں آفرئی تم اللہ تا تو اللہ رب العزت نے ان دو بتوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے اور جب یہ ہم کہتے ہیں کہ عزا جو ہے یہ اہل مکہ کا بت تھا قریشیوں کا بت تھا تو اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے عہد کی لڑائی میں جب لڑائی رک گئی ختم ہو گئی تو ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو اس وقت تک کافر تھے بڑے خوش تھے اور وہ جب اس کو پتا چلا کہ نبی علی سات اسلام اور جناب بکر جناب عمر شاید اس جانب گئے ہوں گے پہاڑ کی جانب اہد پہاڑ کی جانب جب کہ لڑائی اس پہاڑ کے قریب ہوئی تھی اس پہاڑ کے اوپر نہیں ہوئی تھی تو نبی علی صلاح کو صحابہ کرام بعد میں اس پہاڑ کی طرف لے گئے تھے اور وہاں ایک جگہ آرام کیا تھا اور ٹھہرے تھے ابو سفیان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ادھر گئے ہیں یہ تو نہیں پتا تھا کون زندہ ہے کون فوت ہے لیکن یہ پتہ چل گیا کہ ان کے اہم ترین لوگ ادھر گئے ہیں تو پہاڑ کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ یہ آدمی زندہ ہے یہ آدمی زندہ ہے نبی علیہ اللہ نے جواب دینے سے مسلمانوں کو روک دیا کوئی جواب نہ دے تو یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے ہمیشہ جذبات میں آ جانا میدان میں آ جانا یہ کوئی عقلمندی نہیں ہوتی کئی دفعہ صبر کر لینا خاموش رہنا یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے تو دیکھیے یہاں پہ نبی علیہ اللہ السلام نے صحابہ کرام کو لوکے رکھا حالانکہ کئی صحابہ اکرام جواب دینا چاہتے تھے تو جب ابو سفیان نے محسوس کیا کہ جن جن لوگوں کے اس نے نام لیے ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ یہ فوت ہو چکے ہیں تو اس نے خوشی سے کہا کہ العزہ جو ہے اس کا بول بالا ہو کس کا بول بالا ہو عزہ کا اور اس موقع پہ اس نے یہ لفظ کہے للزا لکم ہمارا تو عزہ ہے تمہارا کوئی عزہ نہیں ہے یعنی کہ ہماری عزا نے مدد کی ہے اور تمہاری تمہارا عزا نہیں ہے تم عزا کے ماننے والے نہیں ہو نہ عزا کی طرح کا تمہارا کوئی اور ہے کہ تمہاری مدد کرے تو تب نبی علی صنع نے کہا تھا اب جواب دو تو جواب کیا دیا گیا تھا پھر اللہ مولانا ولا مولا لقم اللہ رب العزت ہمارے مولا ہیں اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے یعنی کہ اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں ہمارے مددگار ہیں ہمارے کاموں کو سنوارنے والے ہیں اور تمہارا کوئی نہیں ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے ان یعنی اللہ مولا ہے لیکن تم اس اللہ کو مولا مانتے نہیں ہو جید. تو اب اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا جید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر محمد میں ان اللہ مول آمنو وان لَا مولا لَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مولا ہے کافروں کا مولا جید. نہیں, جید. نہیں ہے ان یعنی کی ان کی مدد کرنے والا جید. نہیں, جید. نہیں ہے تو یہاں پہ مولا کس معنی میں ہے مدد کرنے والا اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علی سات اسلام نے جناب علی کو مسلمانوں کا مولا قرار دیا ہے اور وہ حدیث صحیح ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے محبوب دوست یعنی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے دوستی رکھتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے ان سے بھی دوستی رکھے تو ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں ان سے دوستی رکھتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل آلے بیس سے محبت کے نام پہ کئی لوگ اس لفظ کا غلط استعمال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں مولا علی اور مراد کیا لیتے ہیں کہ جناب علی مالک ہیں آقا ہیں مشکل کشاہ ہیں حاجت روا ہیں مدد کرنے والے ہیں تو اس لفظ کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس لیے اس لفظ کو مولا علی مولا علی بار بار استعمال کرنا اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ اس لفظ کا استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا عقیدہ غلط ہے ورنہ ہم جناب علی سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان سے دوستی بھی رکھتے ہیں تو بہرحال یہ تھا لات اور رضا کا تعارف جی اچھا اب لات کے بارے میں یہ بات بھی جان لی جائے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس سے امام بخاری نقل کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس سے جی وہ کہتے ہیں کہ لات ایک آدمی تھا کان اللہ تو لات ایک آدمی تھا یلتو ثویق الحاجی وہ حاجیوں کے لیے ستو تیار کرتا اور انہیں ستو پلایا کرتا تھا اب ہادیوں کی خدمت کرنا ان پہ مال خرچ کرنا انہیں پانی پلانا نیکی ہے یا نہیں نکی. بہت بڑی نیکی ہے تو یہ تو اس آدمی کی ایک نیکی بتائی گئی اس کے اور بھی ایسے کئی کام تھے وہ فوت ہو گیا تو ان لوگوں نے اس کے نام پہ کیا بنا لیا بت بنا لیا کہنا کیا چاہتا ہوں کہ جب وہ لوگ بت کی عبادت کرتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ یہ بے جان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ اس کو نشانی سمجھتے تھے کس کی اس آدمی کی جو فوت ہو چکا تھا جس کے نام لاد تھا ان کو عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم اس بت کی عبادت کریں گے اس سے دعائیں کریں گے تو وہ لاد کو پتا ہے یہ دعائیں اسی سے ہو رہی ہیں کیونکہ یہ اس کی نشانی ہے اس کا مجسمہ ہے تو اس لیے آج جو مسلمان قبروں پہ آتے ہیں اور قبروں کو سیدا کرتے ہیں ان کے ذہن میں بھی کیا ہوتا ہے کہ قبر کے نیچے کیا ایک شخصیت ہے تو وہ ہم جب انہیں روکتے ہیں تو وہ کہتی ہیں اچھا تم نے ہمیں اہل مکہ سے ملا دیا ہے اہل مکہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے بے جان اور ہم تو جن کو پکارتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں یہ کیا ہے اللہ کے ولی ہیں اور یہ سنتے ہیں مشکل کشا حاجت روا ہے تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اہل مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کے پیچھے بھی شخصیات تھیں ان کے پیچھے بھی کیا تھے انسان تھے نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں ان کے جو بت تھے وہ کیا تھے وہ ایسے بزرگ تھے جن کے نام قرآن میں آیا ہے مقالیہ نسرا وَلَا وَلَا وَلَا <وَنَصْرًا> تو یہ بتوں کی یہ بزرگوں کی تعظیم میں اور محبت میں حد سے آگے بڑھ جانا یہ چیز انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے اس لیے نبی علی صلام نے اپنے بارے میں کہہ دیا تھا اور آپ سے بڑھ کر افضل کوئی نہیں ہے آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا تھا کہ میرے معاملے میں مغلوب نہ کرنا مبالغہ نہ کرنا حد سے آگے نہ نکلنا تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو قسم اٹھائے اور اپنی قسم میں کہے لات کی قسم عزا کی قسم فل یقل اسے چاہیے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیوں کہنا ہے کیونکہ قسم جس کی آپ اٹھاتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں جس کی آپ انتہائی تعظیم کرتے ہیں تو مسلمان انتہائی تعظیم کس کی کرتے ہیں اللہ کی حقیقی عظمت کا مالک کون ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کے علاوہ ہم جس کی جس کو جس کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی, کی ہم تعظیم کرتے ہیں کس کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اور ذاتی اور حقیقی تعظیم کس کی ہے اللہ تعالیٰ, تعالی اللہ کی اسی لیے ہم قسم کس کی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو جب کوئی لات الرزا کو مقدس اور معذم جانتے ہوئے اللہ کی طرح قسم اٹھائے تو اس نے کیا کیا اس نے شرک کیا ہے اس نے کیا کیا ہے شرک کیا ہے تو اس لیے یہ کیا کہا گیا کہ تم اب کافر ہو چکے ہو اب دوبارہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ اور اگر کوئی لات الرزا کی قسم اٹھائے اور اس کا ارادہ ان کی تعظیم کا نہ ہو جہالت کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے بے توجہی کی وجہ سے وہ ان کی قسم اٹھا بیٹھے تو پھر شرک تو نہیں ہے کفر تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ کفر و شرک کے قریب قریب ہیں تو پھر بھی وہ, وہ لا الہ اللہ پڑھ لے تاکہ یہ گناہ کے اثرات زہل ہو جائیں میں یہاں پہ امام ابن عربی کا کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہتے ہیں کہ جو اسی اسی حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ان دونوں کی قسم اٹھائے سنجیدگی کے ساتھ تو وہ کیا ہے کافر ہے جی یہ کون کہہ رہے ہیں امام ابن عربی جی کہہ رہے ہیں جو ان دونوں کی قسم اٹھائے سنجیدگی کے ساتھ وہ, وہ کیا جی ہے وہ کافر جی ہے اور جو ان کی قسم اٹھائے جہالت سے جی یا غفلت کی وجہ سے بھول کر تو وہ بھی یہ کلمہ توحید پڑھ لے تاکہ کلمہ توحید اس کے لیے کفارہ بن جائے اور اس کا دل جو غافل تھا وہ کیا ہو جائے بیدار ہو جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لات رضا کی قسم اٹھانا اور ان کی قسم اٹھانا جن کے اللہ کے لوہ عبادت کی جاتی ہے یہ کس قدر یعنی کہ خطرناک ہے ومن قل صاحب ہی تعلیٰ قامر کا فلی اور جو اپنے ساتھی سے کہے کیا کہے تعال اعلی او کیوں آؤ آو جی اقامر کا میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں ہم مل کے جوا کھیلتی ہیں اپنے ساتھی سے کہتے آؤ ہم جو کھیلیں وہ منقع علی صاحب جو اپنے ساتھی سے کہ آؤ اقا کا میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں فل یہ صدق تو اس پہ واجب ہے کہ وہ صدقہ خراط کرے وہ کیا کرے صدقہ خرات کرے یہ ایک اس سے پتہ چلا کہ جوا جو ہے یہ کیا ہے جرم ہے جوا گناہ ہے اور اللہ رب العزت نے اور نبی علی السلامی یقینا نے اس سے روکا ہے یادینام السوم فی طب الم تفریح اے ایمان والو شراب جوا اور پانسے کے تیر اور یہ چیزیں کیا ہے یہ پلی چیزیں ہیں شیطان کا عمل ہیں ان سے دور رہو تاکہ تم کیا ہو جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ یہ چیزیں جو ہیں یہ شیطان کا کام ہے ان سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی شراب تر کرنے میں ہے پینے میں نہیں ہے کامیابی جوا تر کرنے میں ہے جوا کھیلنے میں نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مال بڑھتا ہے ہم کامیاب ہو رہے ہیں آج دیکھیں کئی لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے پرائز بانڈ خرید رکھے ہیں اور پرائز بانڈ میں کیا ہے جوہ بھی ہے سود بھی ہے اور بیمہ اور انشورنس گاڑیوں کا بیمہ انشورنس مکان کا ہاؤس کا اور لائف کا اپنی زندگی کا تو یہ بیمے اور اور انشورنس کی جو اقسام ہیں یہ ساری اور سود پہ مشتمل ہے تو ان میں کامیابی نہیں ہے ان میں ناکامی ہے تو جو اپنے ساتھی سے کہے تالاؤ کامر کا میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں فلی تصدق اس پہ واجب ہے کو کیا کرے صدقہ خیرات کرے اور مسم شریف میں آتا ہے فلی تصدق بھی وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرے اور یہاں پہ میں قمار یعنی کہ جوا جو ہے اس کا تھوڑا سا تعارف پیش کرنا چاہوں گا کہ جوا کہتے کس کہ کو ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایو خدا مال انسانی وہ اعلی مخاطرا ہل یاس او لا یاسل <يحصل> انسان سے اس کا مال لے لیا جائے جبکہ وہ خطرے میں ہو کہ اس کو اس کا عوض اور متبادل ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا متبادل ملے گا یا نہیں ملے گا, نہیں ملے گا؟ یعنی کہ یہیں کچھ ہوتا ہے جوئے میں ایک آدمی دوسرے کے ساتھ جوا کھیلتا ہے تو وہاں پہ بھی یہیں کچھ ہوتا ہے اور یہ جے کے جو اقسام ہیں وہاں پہ بھی یہیں کچھ ہوتا ہے اور ایک اور امام کہتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط رکھی جائے کہ جو جیت جائے گا وہ ہارنے والے کا مال لے لے گا ہارنے والے کے مال لے لے گا یا کچھ مال لے لے گا تو یہ کیا جوہ ہے مثال کے طور پہ کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں اردو سپیکنگ ممالک میں کیا ہوتے ہیں کرکٹ کے میچ ہوتی ہیں دس ٹیمیں ہر ٹیم جو ہے وہ ٹورنامنٹ میں حصہ لیتی ہے جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں حصہ لیتی ہے اور ہر ٹیم سے کہا جاتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ دس ہزار روپیہ انٹری فیس جمع کروائیں فیس جمع کروائیں اور پھر جو ٹیم جیتے گی اس کو مثال کے طور پہ ایک لاکھ انعام ملے گا جو دوسرا نمبر لے گی اس کو اسی ہزار روپیہ ملے گا جو تیسرے نمبر پہ ہوگی اس کو ساٹھ ہزار ملے گا یہ کیا یہ جوا ہے یعنی کہ ہر ٹیم سے پیسے لیے گئے پندرہ ہزار بیس ہزار اور جو جیتے ہیں ان کو پیسے مل گئے اور باقی خالیات تو یہ ہے جوا ہاں اگر یہ انعام دینے والا کوئی تیسرا فلیق ہو کوئی حکومت ہو کوئی کمپنی دے رہی ہو اور ان کھیلنے والوں کو کوئی پیسہ نہ دینا پڑے اور پھر انعام ملے تو وہ واقعی انعام ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے جے کی بہت زیادہ اقسام ہیں ایک دو مثالیں دے کے صرف میں نے چاہا کہ آپ کو یعنی کہ کچھ سمجھا آ تو جس نے آپ نے ساتھی سے کہا کہ آؤ جا کھیلوں اس نے کیا جرم کیا ہے نے ساتھی کو جوا کھیلنے کی دعوت دی ہے تو صدقہ خیرات کرے جوا کھیلا نہیں ہے صرف دعوت دی ہے اس کے بعد یعنی کہ اپنی اصلاح کر لی توبہ کر لی سمجھ گیا جوا کھیلا نہیں ہے گناہ کی چونکہ دعوت دی ہے تو یہ دعوت دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ فرمایا کیا کرے صدقہ خیرات کرے باب نمبر تین باب من حلف یمین فرآہا منہا جس نے کو قسم اٹھائی پھر اس نے اس کے غیر کو اس سے بہتر خیال کیا یعنی کہ کسی چیز پہ قسم اٹھا لی کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھا لی پھر اس کو بہتری اس میں محسوس ہوئی کہ میں یہ کام نہ کروں یا قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا پھر بہتری اس میں محسوس ہوئی کہ میں یہ کام کروں یہ ہے مقصد پھر میں کہ باپ کا تجمہ کر دوں جس نے کوئی قسم اٹھائی فرآ تو اس نے خیال کیا گئی رہا اس کے غیر کو اس کے علاوہ کسی چیز کو خیر منہ اس سے بہتر یعنی کہ اب وہ کیا اب کیا کرے قسم تو اٹھا چکا ہے اب وہ پشتا رہا ہے اب وہ دوسری چیز کو بہتر سمجھ رہا ہے اب وہ کہاں جائے کیا کرے اس کے لیے کیا حل ہے تو باب حدیث نمبر ہے نو سو اکیاسی نائن ایٹ ون میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام مسلم. امام مسلم عن ابی حری رت کال روایت ہے جناب ابو ہریرا رضی اللہ تعلن سے قال وہ کہتے ہیں آتم عند الدنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے نبی علی السلاۃ السلام کے ہاں تاخیر کر دی وہ نبی علیٰۃسلام کے ہاں لیٹ ہو گیا اس کا کیا مقصد ہے واللہ عالم یوں لگتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور عشاء کی نماز لیٹ کیمپ کی گئی کیونکہ نبی علی سات اسلام عشاء کی نماز کے بارے میں آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ دیکھتے کہ لوگ جلدی آ گئے ہیں تو آپ جلدی پڑھا دیتے جب لوگ لیٹ ہوتے تو آپ لیٹ پڑھاتے تو شاید یہ نماز کی وجہ سے آپ کے ہاں لیٹ ہو گیا واللہ اللہ عالم تو بار جامع ابو العلہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علی صدر کے ہاں لیٹ ہو گیا آپ کے ہاں اس نے تاخیر کر دی سماجہ الیہ پھر وہ اپنے گھر والوں کے ہاں واپس آیا اپنے اہل و ایال کے ہاں واپس آیا فواد یا تقد نامو تو اس نے بچوں کو اس حال میں پایا کہ وہ سو چکے تھے اور سو چکے تھے کھانا کھائے بغیر رات کا کھانا کھائے بغیر فاتح ہوا بتام ہی تو اس کی وائف اس کے پاس اس کا کھانا لے کر آئی یعنی کہ رات لیٹ واپس آیا ہے بچے جو ہیں وہ کھانا کھائے بغیر سو گئے ہیں اور اس آدمی کے لیے اس کی وائف جو ہے وہ کھانا لے کر آئی ہے فلا فلا اکل تو اس نے کسم اٹھا رہی کو کھانا نہیں کھائے گا کیوں ناراض ہے کہ بچوں کو کھانا نہیں کھائے گا مین ادری سب یاتی اپنے بچوں کی وجہ سے اکلا پھر اس کے لیے یہ بات زہر ہوئی پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ کھانا کھا لے قسم اٹھا لی کہ کھانا نہیں کھائے گا یعنی کہ اس رات کھانا نہیں کھائے گا پھر اس کو لگا کہ مجھے کھانا کھا لینا چاہیے سما بدالہ پھر اس کے لیے زہر ہوا یعنی کہ اس کو مجھے محسوس ہوا اس کی رائے تبدیل ہوئی اور اس نے چاہا کہ وہ کھانا کھا لے فاقرات اس نے کھانا کھا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فضا کردہ علی کلو تو اس بات کا تذکرہ آپ سے کیا پوری بات آپ کو بتائی کہ جی میں رات کو آپ کے ہاں لیٹ ہو گیا تھا اور میرے بچے کھانا کھائے بغیر سوئے ہیں تو میں جب گھر گیا ہوں تو میری وائف نے مجھے کھانا دیا ہے تو میں نے کھانا نہیں لیا بلکہ میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا اور پھر میری رائے تبدیل ہوگی میں نے کھانا کھا لیا اب میری قسم کا کیا بنے گا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف فال یمین جو کسی چیز کی قسم اٹھا لے فرآغ رہا تو وہ دیکھے وہ خیال کرے غی رہا جس پہ قسم اٹھائی ہے اس کے علاوہ کو کیا خیال کرے خی رمینہ اس سے بہتر کس سے بہتر جس پہ قسم اٹھائی ہے جس چیز پہ قسم اٹھائی ہے اس کے علاوہ کو اس سے بہتر خیال کریں جیسے کہ پہلے مثال دی تھی کہ قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام کروں گا اب اس کو پتا لگا کہ یہ کام نہ کرنے میں بہتری ہے یا اس نے قسم اٹھائی کہ میں کام نہیں کروں گا اب اس کو لگ رہا ہے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے فل تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلاۃ وسلام کہ وہ یہ اس یہ اس کام کی طرف آئے وہ یہ کام کرے کون سا کام جس پہ قسم اٹھائی ہے نہیں اس کو تو اب وہ اچھا نہیں سمجھ رہا نا اب وہ اس کے علاوہ اچھا سمجھ رہا ہے تو فرماتے ہیں فلیاتیہ وہ تو دوسرا کام ہے جس کو اب اچھا سمجھ رہا ہے وہ کام کر لے اس کی طرف آئے یعنی کہ وہ کام کر لے یہاں فلیاتیہ ضمیر مونس کی آئی ہے تو اس میں تھوڑا سا اشکال ہے تو یہ زمین لوٹ رہی ہے غیر ہا کی طرف تو غیر جو ہے وہ مضاف ہے منََََََََََث کی طرف تو شاید اس کا خیال کیا گیا ہے مضاف لہ کا تو بر الفل يہ اطيحا جن کے غیر نے گویا کہ تانيس حاصل کر لی ہے ہا سے تو فل يہ تو وہ یہ کام کرے وليوكف يمين ہى اور اس کو چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور قسم کا کفارہ کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اقام و اشرت مساکین من او ستی مات و تمون او کس وم او تحریر تو کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا کون سا کھانا وہ درمیانہ کھانا جو آپ لوگ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں او قسبہ ہوں یا ان کو لباس لے کر دینا او تحریر رقبہ یا غلام کو ازاد, ازاد, کرنا. ازاد کرنا یہ قسم کا کفارہ بنیادی طور پہ یہ ہے روزے رکھنا کفارہ نہیں ہے قسم کا کفارہ روزے رکھنا نہیں ہے قسم کا کفارہ کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا, یا دس مسکینوں کو لباس لے کر دینا یا ایک غلام کو آزاد کرنا اللہ نے کہا جو ان تین کاموں کی طاقت نہیں رکھتا وہ تین دن کے روزے رکھے جبکہ آج مسلمان قسم توڑنے کے بعد سب سے پہلے روزہ ہی ان کے دل و دماغ میں آتا ہے نہیں اختیار پہلا نمبر کس کا ہے ان تین کاموں کا ایک ساتھ ان میں سے جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں یہاں پہ آپ کو اختیار ہے دس مسکنوں کھانا کھلانا چاہتے ہیں کھانا کھلا دیں یا دس کو لباس لے کر دیں یا ایک غلام آزاد کریں غلام تو خیر آج کل موجود نہیں ہے تب دو کام رہ گیا پیچھے اگر ان دونوں کی سطات نہیں ہے تب تین دن کے روزے رکھیں تو یہ ہے جی علاج اس آدمی کا جس نے قسم اٹھا لی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کا سیاق و سبا کیا بتا رہا ہے کہ یہ قسم اس قسم کا تعلق مادی سے ہے یا مستقبل سے اس کا تعلق مستقبل سے ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ماضی کی پاس کی بات بیان کی ہو اور اس میں جھوٹ بولا ہو ایک ہے کہ میں کہوں کہ میں مکہ گیا گیا تھا میں اس مہینے مکہ گیا تھا جبکہ میں گیا نہیں ہوں یہ جھوٹ ہے اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں یہ مہینے اور یہ آگے آنے والی ہے یہ وہ قسم ہے جو انسان کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے یہ وہ قسم ہے جو انسان کو جنم کی آگ میں جانے والی ہے کفارا ہوتا ہے مستقبل کی قسم کا کہ آپ نے قسم اٹھائی تھی میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا اب آپ کا ارادہ بنتا ہے کہ میں نے جو قسم اٹھائی تھی اس کے برعکس کروں قسم اٹھائی تھی کروں گا اب یہ ہے کہ نہیں کرنا قسم اٹھائی تھی نہیں کروں گا اب یہ ہے کہ کرنا ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کی رائے اگر تبدیل ہو گئی ہے اور آپ کو خیر اس میں نظر آ رہی ہے کہ آپ قسم توڑ دیں تو توڑ دیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قسم کا کفارا ادا کریں اس کے بعد باب نمبر چار باب کیا باب الیمین اللغو یعنی کہ لغو قسم فضول قسم بے مقصد قسم بیکار قسم لا یعنی قسم کی قسم حدیث نمبر نو سو بیاسی نائن ایٹ ٹو خواہ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے انعائش رضی اللہ عنہ روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان ضیرۃ حادل آیا لا آخم اللّہ بلغ وف اِمان کم قول الرجل لا ولّہ و بلا واللہ یہ عیت نازل کی گئی ہے کون سی عیت کہ لا آخم اللّہ بلغ و فمان اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تم سے بات پرس نہیں کرے گا کس چیز پہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پہ تو جناب یہ ایسا کہتی ہیں کہ یہ ایت نازل ہوئی ہے کون سی قسموں کے بارے میں کہتی ہیں فیقو الردوری آدمی کے یہ کہنے کے بارے میں کہ لا ولہ نہیں اللہ کی قسم و بلا واللہ اللہ کیوں نہیں اللہ کی قسم کیا مطلب ہے جناب عائشہ کا جناب عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے نا کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پہ تمہارا معاوضہ نہیں کرے گا تم سے حساب نہیں لے گا اس سے مراد وہ قسمیں ہیں جو انسان بغیر کسی قصد کے بغیر کسی ارادے کے بطور عادت اٹھا لیتا ہے اور یہ چیز اربوں میں عام ہے یعنی کہ ان کی زبان سے یہ قسمیں نکلتی رہتی ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی ان کی ایک عادت بن چکی ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا معاغذہ نہیں کرے گا ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا لیکن اللہ ان قسموں پہ تمہارا مواغضہ کرے گا جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ارادہ کیا یہ کہ جو قسم آپ نے سوچ سمجھ کے اٹھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا اس قسم کو اگر پورا نہیں کریں گے تو ان پہ حساب کتاب ہوگا <تصفح> لیکن یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس چیز پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے اس میں اگر آپ کو خیر نظر نہیں آتی خیر اس کے برعکس معاملے میں نظر آتی ہے تو پھر آپ اس قسم کو توڑ سکتے ہیں <تصفح> اور اس کا کیا ادا کریں گے پھر آپ کفارہ <تصفح> <تصفح> ادا کریں گے اور اللہ نے کہا ہے قرآن حکیم میں جب اللہ نے کفارہ بیان کیا اللہ نے کہا واہ فاد ایمان اپنی قسموں کی حفاظت کرو ان کو کھیل تماشا نہ بناؤ لیکن یہ قسمیں جو بغیر سوچے سمجھے منہ سے نکلتی رہتی ہیں تو یہ جو ہے ان پہ مواخذہ نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر پانچ باب الیمین القادبہ یہ باب ہے باب ہے جوٹی قسم کے بارے میں اور وہ کون سی ہے الغموس انسان کو گناہوں میں ڈبو دینے والی جہنم کی آگ میں لے جانے والی قسم تو یہ پھر قسم کون سی ہے یہ وہ جو ماضی کے بارے میں آپ اٹھاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا تھا یا میں نے یہ کام نہیں کیا تھا یہ اس بارے میں ہے بلکہ یہاں پہ میں ایک وضاحت کر دوں کہیں میں بھول نہ جاؤں کہ اگر میرے ذاتی کردار کے بارے میں مجھ سے کو قسم لیتا ہے تو اس کا قسم لینا غلط ہے وہ کہتا ہے جی آپ نے گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا قسم اٹھائیں اور اس گناہ کا تعلق کسی اللہ تعالی کی ذات سے ہے تو یہ درست نہیں ہے ہاں اگر قسم یہ ہے کہ تم نے یہ چوری کی تھی کہ نہیں کی تھی میرا کرم تم نے چوری کیا ہے قسم اٹھاؤ اگر نہیں کیا تو یہ اور معاملہ ہے یہ یہ وہ چیز ہے جس کا بندے سے تعلق ہے لیکن یہ کہ بتاؤ تم نے پوری زندگی کبھی بدکاری کی یا کہ نہیں کی اٹھاؤ قسم کیوں جی کس لیے اٹھاؤ تم کیوں مجھ سے قسم لے رہے ہو تمہیں یہ کس نے دیا ہے اور جیسا کہ ہمارے پاس سوالات آتے ہیں ہم سے پتا چلتا ہے کہ کئی دفعہ خامد اپنی بیویوں سے ایسی قسمیں لیتے ہیں شادی کے بعد اور بیویاں خامدوں سے لیتی ہیں دونوں کا یہ کام غلط ہے نہ خامد کو حق حاصل ہے کہ بیوی کے ماضی کو کرے دے اور نہ بیوی کو یہ حق اصل ہے کہ خامد کے ماضی کو کرے دے ہاں شادی سے پہلے آپ تحقیقات کریں کہ لڑکی کس قسم کی ہے لڑکا کس قسم کا ہے کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہاں انہوں نے تعلیم لی ہے کردار کیا ہے کوئی بات نہیں تو اب یہ کیا ہے جھوٹی قسم تو حدیث نمبر نو سو تراسی نائن ایٹ تھری میم اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سے امام مسلم عن ابی امام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال روایت جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک تَطا حکمس بینی فقط او جب اللہ له النار وحرم حرم علیہ الجنہ جو کسی مسلمان مرد کا حق مار لے کسی مسلمان مرد کا حق لے لے بھی یمین ہی اپنی قسم کے ذریعے تو اللہ تعالی نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور اس پہ جنت حرام کر دی جھوٹی قسم اٹھا کے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ میرا ہے جوٹی قسم اٹھا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے اس سے کسی اور نے نکاح کیا ہوا ہے اور آپ نے جھوٹی قسم اٹھا دی کہ میں نے کیا ہوا ہے اور میرے پاس یہ کاغذات ہیں جوتے کاغذات بھی مل جاتے ہیں جن میں حلف دیا گیا ہوتا ہے قسم دی گئی ہوتی ہے تو جوٹی قسم اٹھا کے کسی کا حق لے لینا چاہے وہ مالی حق ہو چاہے غیر مالی حق ہو تو فرمایا مثال کے طور پہ بیوی سے لیان کرنا لیان آپ جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی پہ یہ توہمت مطلب لگا دے کہ یہ بچہ میرا بچہ نہیں ہے یہ کسی اور کا بچہ ہے اب اگر معاملہ عدالت تک پہنچ جائے حکومت تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا لیان ہوگا اگر بیوی نہیں مانتی اور خامد بھی ڈٹا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا لیان ہوگا تو اب دیکھیں آپ اس عورت کو اگر سب کے سامنے زلیل کرتے ہیں اور اس کی عزت کو آپ یعنی خاک میں ملا دیتے ہیں تو یہ اس سب کے اوپر پھر یہ کیا ہے یہ سزا ہے تو جو کسی مسلمان مرد کا حق لے کس کے ذریعے اپنی قسم کے ذریعے تو یہ ہوتی ہے مادی کی قسمیں فقط أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النار تو تحقیق اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور اس پہ جنت حرام کر دی فقال لَهُ رد تو آپ سے ایک آدمی نے کہا کس نے کہا ایک آدمی نے کہا وہ ان کان شی چاہے وہ معمولی سی چیز ہو ان کے قسم اٹھا کر کسی کا جو حق لیا ہے چاہے وہ معمولی سا ہو چاہے کیا ہو ممولی کوئی ممولی بہت بڑا مال نہ ہو معمولی سا مال ہو وہ انکان شیئ، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو یا رسول اللہ کے رسول کالا و ان قدیبمن اراکن اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو پیلو کا درخت ہوتا ہے نا جس کی مسواک بھی استعمال کی جاتی ہے تو فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو اگر جوٹی قسم اٹھا کے آپ نے پیلو کے درخت کی ایک شاخ لے لی ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے تو اس کی بھی یہی سزا ہے کہ ایسی جوٹی قسم اٹھانے والا جو ہے اس پہ جنت حرام ہے اور جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی اس سے آپ اندازہ کریں کہ جوٹی قسم اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے ماضی سے اور اسی بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کا حق دبا لینا کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے اور اگر ساتھ قسم ہو تو پھر اس گناہ کی شدت میں کیا ہو جاتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا ہے اس لیے اپنے بچوں کو قسم کے معاملے میں خبردار کرنا چاہیے کہ انہیں نہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑے نہ جھوٹی قسمیں اٹھانے کی عادت پڑے اور کوشش کریں کہ آپ اور میں اور بچے وہ لغو قسمیں بھی نہ اٹھائیں کیونکہ پھر لغو قسمیں اٹھانے والا کبھی دوسری دوسری قسم اٹھا لیتا ہے اور اس میں بھی احتیاط نہیں کرتا عادت پڑ جاتی ہے اسے باب نمبر 6 باب الیمین علی نیت المستحلف قسم ہوگی قسم لینے والے کی نیت کے مطابق قسم ہوگی قسم لینے والے کی نیت کے مطابق قسم میں اعتبار قسم لینے والے کا نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کیا ہے اعتبار اس کا ہوگا کہ جو قسم لے رہا ہے میں آپ سے قسم لیتا ہوں کسی معاملے میں اور آپ قسم دیتے ہیں میں قسم لے رہا ہوں کسی اور معاملے میں اور آپ نے دل میں کچھ اور سوچا ہوا ہے اور آپ قسم اٹھا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جناب والا قسم بھی اٹھا لی اور جھوٹ بولنے سے بھی بچ گیا جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی بچ گیا نہیں, نہیں نہیں آپ کے دل میں کیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اعتبار ہے اس کا جو اس کے دل میں ہے جو قسم لے رہا ہے قسم آپ سے طلب کر رہا ہے تو عدیث نمبر نو سو چوراسی نائن ایٹ فور میم اس عدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام مسلم ان ابھی ہو رضی اللہ ان قال انبی حیرتقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو حرا سر ویت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین و کالا مایو صدق صاحبک تمہاری قسم اسی بات پہ ہوگی جس پہ تمہارا ساتھی تمہاری تصدیق کرے تمہاری قسم اسی مفہوم کے مطابق ہوگی جس پہ تمہارا ساتھی تمہیں سچا جانے ساتھی سے مراد کون ہے قسم لینے والا قسم طلب کرنے والا اور یہی چیز عدالتوں میں بھی ہے جج آپ سے قسم لے رہا ہے کسی معاملے میں اور آپ دل میں کچھ اور سوچ کے قسم دے رہے ہیں وہ قسم کسی اور چیز پہ لے رہا ہے تو یہ یہاں پہ جو ہیرا پھیری ہی آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے ہاں بری عظیمہ ہو جائیں گے نہیں آپ مجرم ٹھہریں گے یہ ایسے ہی ہے گویا کہ آپ نے جوٹی قسم اٹھائی ہے تو یمینوں کا آپ کی قسم اسی بات پہ ہوگی جس پہ آپ کا ساتھی آپ کی تصدیق کرے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام جب اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ظالم بادشاہ مل گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو عورت ہے وہ کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا میری کیا لگتی ہے میری بہن ہے میری بہن ہے اور واپس آ کے اپنی وائف سے بھی کہا کہ اگر تم سے پوچھے میرا تمہارا کیا رشتہ ہے تم نے کیا کہنا ہے کہ تم میری بہن ہو کیونکہ اسلام کے لحاظ سے تم میری بہن ہو کس کے لحاظ سے رشتے داری کے لحاظ سے نہیں اسلام کے لحاظ سے مسلمان ہونے کے اعتبار سے تم میری بہن ہو اب جب بادشاہ نے ابراہیم علیہ اسلام سے یا ان کی وائف سے پوچھا کہ تم اس کی کیا لگتی ہو تو وائف کہہ رہی ہے کہ میں بہن لگتی ہوں تو کیا وائف کا یہ کہنا بادشاہ کی نیت کے لحاظ سے ٹھیک تھا نہیں غلط تھا اعتبار کس کا ہوگا اس بات کا جو جو, جو قسم لے رہا ہے جو اس کے ہاں ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو بھی پتا ہے کہ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ دینی لحاظ سے تمہارا آپس میں کیا رشتہ ہے وہ کیا پوچھ رہا ہے کہ تمہاری آپس میں رشتے داری کیا ہے تو ان کے جو, با جو بات کر رہا ہے بادشاہ اس کے اس کا ارادہ کچھ اور ہے اور اس نے اپنا ارادہ واضح کیا ہوا ہے اور ابراہیم اسلام کی وائف کا ارادہ کچھ اور ہے اب ابراہیم اسلام کی وائف نے اپنی طرف سے سچ بولا ہے اپنی طرف سے کیا بولا ہے کہ میں کیا ہوں میں ان کی بہن ہوں اور ان کی ان کے دل میں کیا ہے کہ اسلامی لحاظ سے اور بادشاہ اسلامی دین کے لحاظ سے نہیں پوچھ رہا مذہب کے لحاظ سے نہیں پوچھ رہا وہ رشتے داری کے لحاظ سے پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ چونکہ بادشاہ ظالم تھا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی وائف کے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتا تھا اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی وائف کا یہ انداز اختیار کرنا شرعیہ لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے شری لحاظ بالکل اس کو کیا کہتے ہیں توریا اس کو کیا کہتے ہیں توریا تو یہ انداز انہوں نے استعمال کیا وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہی انداز اگر میں کسی مسلمان کے ساتھ استعمال کروں جس کے میں نے پیسے دینے ہیں جس کی میں نے زمین دینی ہے جس سے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ مجھ سے کچھ اور پوچھے اور میں دل میں کچھ اور نگت کر کے جواب دوں اور یہ سمجھوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا آپ نے جھوٹی قسم نہیں اٹھائی نہیں آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی آپ غلط ہیں کیونکہ اعتبار اس چیز کا نہیں ہے جو آپ کے دل میں ہے اعتبار کس چیز کا ہے جو جو قسم, قسم, لینے قسم لینے والا ہے اس اور آپ جانتے ہیں وہ کس چیز پہ قسم لے رہا واضح ہے سب کچھ جی یہ نہیں ہے کہ اس کی اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے واضح ہے کس معاملے میں قسم لی جا رہی کیوں لی جا رہی ہے جی تو یعنی کہ اس طرح کی ہیرا پھیری نہیں چلے گی تو جو ابراہیم علیہ اسلام اور ان کی وائف نے کیا وہ بالکل صحیح ہے وہ بالکل صحیح, جی صحیح, جی صحیح ہے کیونکہ اپنی عزت بچانے کے لیے تو جو عزت پہ حملہ کرے اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے یہ تو معمولی سی بات ہے یہ کیا یہ تو معمولی سی بات ہے آج بھی اگر کسی کی وائف کے ساتھ کو غلط حرکت کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول کے میں بچ سکتا ہوں جھوٹ بول لے عزت بچانا واجب ہے فرض ہے تو جناب ابو رحرا سے ویت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یمین کال یوسدا علی صاحب تمہاری قسم اسی بات پہ ہوگی جس پہ تمہارا صاحب تمہاری تصدیق کرے تمہیں سچا جانے وقال آمر اور ایک راوی ہیں عمر انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی جناب ابو رحرا سے تو اس میں یہ لفظ ہے کہ یوسدو کا بیہی صاحب کا یعنی کہ علیہ کی جگہ پہ کیا آ بہی اردو میں مانا یہاں پہ دونوں کا ایک ہی بنے گا کہ تمہاری قسم اسی مفہوم کے مطابق ہوگی جس کے مطابق تمہارا ساتھی تمہاری تصدیق کرے وفی روایتی اور ایک روایت میں آتا ہے الیمین یمین والا نیت المستحلف قسم, قسم طلب کرنے والے کی نیت کے مطابق ہوگی قسم لینے والے کی نیت کے مطابق ہوگی یہاں پہ باب ہے باب نمبر سات باب فی یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی سات اسلام کی قسم کے بارے میں کہ آپ قسم کیسے اٹھاتے تھے یہ باب کے بارے میں ہے کہ آپ علی سات کی قسم کے بارے میں کہ آپ قسم کیسے اٹھاتے تھے تو حدیث نمبر نو سو پچاسی نائن ایٹ فائیو اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری ان عبداللہ ابن عمر قال روایت جنابِ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ کثیرم مما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف لا و القلوب کہ بہت زیادہ جو نبی علیہ السلام قسم اٹھاتے تھے وہ کیا ہوتی تھی کہ لا ومقلب القلوب بال کہتے تھے نہیں نہیں اس ذات کی قسم جو دلوں کو پھیرنے والی ہے دلوں کو پھیرنے والے رب کی قسم دلوں کو پھیرنے والے کی قسم اب دیکھیے لفظ آپ نے یہ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ رب کی قسم نہ یہاں پہ کہا اللہ کی قسم لیکن مراد کون ہے اللہ تعالی جی کہ وہ مقلی بالقلوب دلوں کو پھیرنے والے کی قسم جی یعنی جی کہ ہمارے دل کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ بلکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے میں ہیں دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے اس لیے جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے جو چاہتا ہے اسے اسلام پہ ہی موت آئے توحید پہ آئے وہ اللہ سے یہ دعائیں کثرت سے کیا کرے جو نبی علیہ وسلام کرتے تھے یا مقلی بالقلوبی ثبت قلبی اعلیٰ دینک اے دلوں کو پھیرنے والے اے دلوں کے مالک میرے دل کو نہ پھیرنا میرے دل کو اپنے دین پہ قیم و دہم رکھنا نبی علیم یہ دعا قسم سے کیا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے تو آپ کی اکثر قسم یہ ہوتی تھی وہ مقلی بالقلوب دلوں کو پھیرنے والے کی قسم لا نہیں یعنی کہ کسی آپ نے جب قسم اٹھانی ہوتی جس کے شروع میں نہیں آتی تو آپ پہلے کہتے نہیں اور پھر کہتے دلوں کو پھیرنے والے کی قسم اور ایسا عبداللہ عمر کہتے ہیں کتھی مما یا یحلف یہ قسم آپ بہت زیادہ اٹھاتے تھے اس کے بعد الفصل ثانی دوسری فصل اور یہ کس کے بارے میں ان ندرو ندر کے بارے میں منت ماننے کے بارے میں نظر کیا ہوتی ہے منت کیا ہوتی ہے کہ جو چیز واجب نہیں ہے اس کو آپ اپنے اوپر واجب کر لیں جس چیز کے آپ ذمہ دار مصول نہیں ہیں اس کے آپ ذمہ دار کیسے بن جائیں مثال کے طور پہ دو رکھتے ہیں آپ پہ واجب نہیں ہیں عام الاتمی لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اشراق کی درختیں ادا کروں گا میں چاش کی درختیں ادا کروں گا یا میں ویسے دو نفل کسی وقت ادا کروں گا یا میں تجد کی نماز پڑھوں گا یا میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا تو یہ چیزیں نفلی ہیں تو آپ نے منت مان کر اپنے اوپر یہ واجب کر لی ہیں تو یہ ہے نظر ماننا منت ماننا اور یہ نظر اور منت ماننا بھی کیا ہے یہ عبادت ہے یہ کیا ہے یہ عبادت ہے جب ہم نے مان لیا کہ عبادت ہے تو جب یہ ہم غیر اللہ کے لیے کریں گے تو یہ عبادت میں کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا کیسے پتہ چلا یہ عبادت ہے یہ ہمیں ایسے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت سورہ انسان میں سورہ دار میں فرماتے ہیں یوفون ابن نظری کہ اللہ کے نیک بندے جو نظر مان لیں اس کو پورا کرتے ہیں اس میں شک کو شبہ نہیں ہے کہ نظر ماننے کی شریعت ترغیب نہیں دیتی لیکن نظر مان لی ہے تو اب اسے پورا کرنا واجب ہے جب تک کہ اس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو باب نمبر ایک باب الم نظری نظر کو پورا کرنے کا حکم ان کی شریعت نے نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے حدیث نمبر نو سو چھیاسی نائن ایٹ سکس اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق محمد ہے محمد بخاری امام, امام بخاری کا اور امام مسلم کا عالی بن عباس رضی اللہ روایت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے رضی اللہ عنہ اس صفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہ جناب سعت بن عبادہ نے سعت بن عبادہ یہ انصاری ہیں مدینہ والوں میں سے ہیں بلکہ ان کے بڑے سرداروں میں سے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ سے اسفصار اس کیا آپ سے پوچھا فقال چنانچہ انہوں نے کہا کنہوں نے سعت بن عبادہ نے ان امی ماتت میری ماں فوت ہو گئی ہے بے میری ماں فوت ہو گئی ہے والیحہ نظر بے میری ماں فوت ہوئی اس حال میں کہ اس کے ذمے ایک نظر تھی اس کے ذمے ایک منت تھی اس نے منت مانی ہوئی تھی پوری نہیں کی تھی فقالہ تو آپ نے فرمایا اقد ہی وہ نظر تم اپنی والدہ کی طرف سے پوری کر دو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ نظر پوری کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ کام مجید خود نہیں کر سکی تو اس کے وارسوں سے مطالبہ ہے شریعت کا کہ وہ اس نظر کو پورا کریں دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ نیک اولاد کی کیا اہمیت ہے اگر ہم نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے تو ان وہ ٹینشن لیں گے کہ ہمارے والد نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا ہمارے والد کے ذمہ کوئی کفارہ تو نہیں تھا ہمارے والد کے ذمے کوئی نظر تو نہیں تھی ہمارے والد کے ذمے اس سال کی کہیں زکات تو نہیں تھی ایسا تو نہیں تھا کہ ہمارے والد صاحب نے ابھی زکاۃ ادا نہ کی ہو فوت ہو گئے ہوں اور قبر میں ان سے سوال ہو جائے کسی کا قرضہ دینا ہو اور اس کی وجہ سے ان کا ان کے لیے قبر میں اور آخرت میں مسئلہ بن جائے تو اس لیے نیک اولاد تیار کریں جن کو شریعت کا علم ہو شریعت کے مسائل کا علم ہو اللہ رب العزت کی عظمت کو جانتے ہوں اور آخرت کا ان کو فکر ہو قبر کی ان کو فکر ہو تو دیکھیں جناب سعد بن عبادہ کو فکر ہے اپنی والدہ کی تو اس لیے آپ عالی سب سے ہم سوال کیا ہے تو آپ نے کہا ہاں تم اس نظر کو پورا کرو اپنی والدہ کی جانب سے اس کے بعد حدیث نمبر 987 سو ستاسی اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عالی بن عمر رضی اللہ روایت جناب عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے الَََ عمر صنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بشک جناب عمر نے سوال کیا نبی علی صد اسلام سے اور جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس وقت اس میں اتنا ہی آیا ہے لیکن مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے کہ جناب عمر نے یہ سوال کہاں کیا تھا اور کب کیا تھا نبی علی السلام نے مکہ کب فتح کیا ہے آپ نے مکہ فتح کیا سن آٹھ ہجری سن آٹھ ہجری میں یعنی رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے بعد آپ نکل گئے ہیں جہاد کے لیے کدھر حنین کی جانب طیف کی جانب وہاں کے جہادی معاملات سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ جیرانہ مقام پہ ٹھہرے اور وہاں سے آپ کا ارادہ تھا مدینہ آنے کا لیکن جرانہ سے آپ کا ارادہ بن گیا عمرہ کرنے کا جرانہ، جرانہ سے کیا ارادہ بن گیا عمرہ کرنے کا جرانہ سے جب ارادہ بنا تو تب مکات تو پیچھے تھی جرانہ مکات نہیں ہے نہ اس زمانے میں مکات تھی نہ آج مکات ہے کئی لوگ آج وہاں اسپیشلی جاتے ہیں مکہ سے عمرہ کرنے کے لیے اور سمتے ہیں شاید یہ مکات ہے جرانہ کوئی مکات نہیں ہے نبی علیم نے وہاں سے عمرہ کیا ہے اس لیے نہیں کو مکات ہے اس لیے کہ مکات کو کراس کر کے آپ کا ارادہ بنا عمرہ کرنے کا تو جہاں سے ارادہ بنا وہاں سے آپ نے احرام باندھ لیا وہاں سے نیت کر لی مثال کے طور پہ ایک آدمی مدینہ کا مکہ جا رہا ہے عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے بیچ راستے میں اس کا ارادہ بن جاتا ہے جہاں ارادہ بنے گا وہیں سے ارام باندھ گا وہیں سے نیت کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جگہ مکات ہے مکات نہیں ہے لیکن جب مکات کے بعد جب آپ کا ارادہ بنے تو جہاں سے بنے گا وہیں سے آپ احام بن گے تو جرانا سے آپ نے یعنی کہ عمرے وغیرہ کی نیت کی تو وہاں جرانا پہ آپ جرانہ مقام پہ ٹھہرتے ہوئے آپ سے جناب عمر نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا سوال ہے بلکہ وہ آگے آ گیا ہے بجائے اس کے کہ میں واضح کروں آ گیا اسی حدیث میں تو جناب عمر نے کہا کن تو نظر تو فل میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی زمانہ جاہلیت کون سا ہوتا ہے <سلام> زمانہ کفر <سلام> <سلام> تو اس لیے زمانہ کفر زمانہ شرق کو جاہلیت کہا جاتا ہے اور زمانۂ اسلام کو زمانۂ اسلام کہا جاتا ہے تو آج ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن کے اوپر ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن پہ عمل کرتے ہیں عادیث پڑھتے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں ان کو جاہل سمجھنا کتنی بھی عقوفی ہے جبکہ قرآن تو نور ہے روشنی ہے اور قرآن کو اپنانے والے روشنی کے اوپر ہیں وہ لوگ جو قرآنی تعلیمات سے دور ہیں قرآن پہ عمل نہیں کرتے آدمی سے عمل نہیں کرتے وہ جو حالت میں ہے تو کن تو نظر تو فل میں نے زمانے جاہلیت میں منت مانی تھی کیا الآ تاکی فلیہ رتن فل حرام کہ میں مستی حرام میں ایک رات اتقاف کروں گا قالا تو آپ نے کہا فعو فی بے تم اپنی نظر کو پورا کرو پچھلی حدیث اور اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا کہ ایسے معاملات میں پہلے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے سعد بن عبادہ بہت بڑے صحابی ہیں لیکن نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا ہے جناب عمر بہت بڑے صحابی ہیں لیکن نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا ہے کہنا چاہتے ہیں کہ نظر تھے زمانے جعلیے سے تعلق رہتی ہے میری نظر تو نظر میں نے لی ہے زمانۂ کفر سے تعلق رکھتی ہے تو کیا میں اس کا کیا کروں تو آپ نے کہا اس کو پورا کروں کیونکہ نظر اگرچہ زمان جہلیت کی ہے لیکن بری نظر نہیں ہے نظر تو اچھی ہے کیا نظر ہے اتکاف کہاں بچتے ہیں میں اور اس سے کیا پتا چلا کہ زمانے کفر کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ حج بھی کرتے تھے بیت اللہ کا طباف بھی کرتے تھے اور اتکاف بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود کیا تھے کافر تھے اس کے باوجود کیا تھے مشرق تھے تو پتا چلا کہ اگر آپ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ جتنی بھی عبادات کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمانے جالیت میں منت مانی تھی کہ میں مشی حرام میں ایک رات اتکاف کروں گا تو اتکاف ایک رات اور مسلم شریف میں آیا ہے ایک دن یعنی کہ دن اور رات لیکن دیگر روایات سے پتا چلتا ہے کہ جناب عمر نے جو اتکاف کیا ہے وہ ایک رات ہی ہے ان کے سوال میں تو یہ آیا نا کہ ایک دن کا کہا یا ایک رات کا کہا لیکن جو اتقاف کیا ہے وہ ایک رات کا ہی کیا ہے تو جس روایت میں ایک دن کا آیا ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ میں نے ایک دن کا کیا ہے وہ ایک دن سے مراد ہے کہ دو دن نہیں ہے اب وہ ایک دن چاہے وہ پورا دن ہو یا وہ پوری رات ہو تو جناب عمر نے منت مانی تھی رات کے اعتقاف کی تو پھر انہوں نے رات کا اعتقاف کیا ہے رات کے اتکاف میں روزہ ہوتا ہے اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے روزہ شرط روزہ رکھے بغیر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ دس سال کا بچہ ہے وہ رمضان میں اتکاف کرنا چاہتا ہے لیکن روزے نہیں رکھنا چاہتا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بزرگ ہیں ایک بابا جی بڑی عمر کے یا شوگر کے مریض کوئی صاحب ہیں جو شوگر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے لیکن احتکاب کرنا چاہتے ہیں جی کر سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے یا آپ احتکاب کرنا چاہتے ہیں رمضان کے علاوہ شوال کے مہینے میں تو کر سکتے ہیں شوال کے مہینے میں اب روزے فرض ہیں ہی نہیں تو اگر آپ روزے کچھ دن رکھ لیں کچھ دن نہ رکھیں یا سارے دن رکھ لیں یا سارے دن نہ رکھیں آپ کے اوپر ہے تو میں نے زمانے جالیت میں منت مانی تھی کہ میں مجھ سے حرام ایک رات اتقاف کروں گا تو آپ نے کہا اپنی منت کو پورا کرو تو کیا پتہ چلا کہ منت پوری کرنی چاہیے واجب ہے ضروری ہے لازمی ہے اس کے بعد باب نمبر دو باب ا نہ یو نظر سے روکنا نظر کیا ممنوع ہونا یعنی کہ نبی علیہ السلام نے نظر سے کیا کیا ہے روکا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ شریعت نظر ماننے کی ترغیب نہیں دیتی ہاں مان لی ہے تو پھر پورا کرنے کو واجب قرار دیتی ہے جب تک کہ وہ نظر شریعت کے خلاف نہ ہو تو حدیث نمبر نو سو اٹھاسی نائن ایٹ ایٹ قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ع بن عمر رضی اللہ عنہما قال جناب عبداللہ بن عمر رضیم عاصر ویت ہے قع وہ کہتے ہیں نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ع نظری کہ نبی علیہ السلام نے کس سے روکا ہے نظر سے منت ماننے سے قال آپ نے کہا ان لا اللہ یردوشی یہ نظر کسی چیز کو ٹالتی نہیں ہے و ان نََا یوسََخوب ہی سوائے اس کے نہیں اس کے ذریعے بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے کنجوس آدمی سے مال نکلوایا جاتا ہے یہ جو الفاظ ہیں کہ ان نہشین قسم کسی چیز کو ٹالتی نہیں ہے اس کی مزید وضاحت کے طور پہ میں مسلم شریف کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا جو اسی معنی میں آئے ہیں اسی مفہوم میں آئے ہیں تو ایک جگہ پہ آیا ہے کہ ان ندر الائقمشین الاخر ہو نظر نہ کسی چیز کو آگے کرتی کرتی ہے نہ کسی کو پیچھے کرتی ہے ایک جگہ آیا انََیاتی بخیرن نظر کسی خیر کو لے کر نہیں آتی اگر آپ کا کوئی کام ہوتا ہے تو نظر اس کو کرنے والی نہیں ہے ایک جگہ ہے لا یغنی من قدر الشیا جو نظر ہے یہ تقدیر کے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی اور ایک جگہ پہ آیا ہے کہ لا یو کر لا تقرر آدمش ان لم یقن اللہ قدر اللاکن نظرافق القدر کہ نظر جو ہے وہ انسان کے کسی کسی چیز کو انسان کے قریب نہیں کرتی لیکن لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے نظر اس کے مطابق ہوتی ہے اس کے موافق ہوتی ہے تو ان تمام الفاظ کا معنی مفہوم یہ ہے کہ نظر کی وجہ سے آپ کی تقدیر تبدیل نہیں ہوگی آپ منت مانتے ہیں کہ اگر اللہ نے شفا دی تب میں عمرہ کروں گا اللہ نے شفا دی تب میں گائے ذبح کروں گا تو آپ کو جو شفا ملے گی نظر وہ نظر کی وجہ سے نہیں ہے تو آپ نے نظر ماننے سے منع کیا ہے اور فرمایا انََ اللہ یردوشین وہ کسی چیز کو ٹالتی نہیں ہے وہ ان مایوس سخت سوائے اس کے نہیں اس کے ذریعے بخیر سے مال نکالا جاتا ہے یعنی کہ کنجوس آدمی کئی ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ویسے خرچ نہیں کرتے وہ تب ہی خرچ کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جائے جب کوئی مطلب ہو تب وہ کہیں گے یا اللہ شفا دے دی تو میں بکرا دوں گا تیری راہ میں یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری راہ میں کروں گا یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال ویسے خرچ کرتے رہنا چاہیے یا آپ کا آپ کے یہاں کوئی مصیبت آئی ہے کوئی بیمار ہے تو آپ سد کا خیرات کر دیں خاموشی سے لیکن اللہ کے ساتھ شرط لگانا کہ آلہ ت نے شفاعت دے دی تو میں یہ کام کروں گا یہ اتنا, اتنا اچھا انداز نہیں ہے اتنا اچھا انداز نہیں, نہیں ہے حرام بھی نہیں ہے لیکن اتنا اچھا انداز نہیں ہے البتہ اگر ایسی نظر مان لیا ہے تو اس کو پورا کرنا کیا ہے واجب ہے اس کے بعد باب اندر فق نیکی کے کام میں نظر ماننا <تصفيق> <تصفح> حدیث نائن ایٹ نائن اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام بخاری ہیں ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من نظر ان اللہ فلی جس نے منت مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے یعنی کہ اگر آپ نے نظر مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا تو عمرہ نکی والا کام ہے تو یہ کریں آپ نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے مسکینوں کو کپڑے لے کر دوں گا یہ خیر کا کام ہے یہ کریں آپ نے منت مانی تھی میرا کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یہ خیر کا کام ہے آپ کریں آپ اس مننت کو پورا کریں من نظر آئی یوتھی اللہ جس نے نظرمانی کو اللہ کی اطاعت کرے گا فل یوتھی اس پہ واجب ہے کو اللہ کی اطاعت کرے وہ من نظر یاسی فلا یاسی اور جس نے نظرمانی کو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے اب نظر مانتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا لیکن مراد یہ ہے کہ نظر جو اس نے مانی ہے وہ اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہے مثال کے طور پہ اسے نظرمانی اگر میرے بیٹے کو شفا مل گئی تو میرے گھر میں گانوں کی اور ڈانس کی محفل اہم ہوگی تو کیا اس نظر کو پورا کرنا چاہیے نہیں, نہیں وہ اس, اس نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے پیچھے ہٹ جائے اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں, نہیں, نہیں ہے اس اس نظر کا کیا دیا جائے کفارہ دیا جائے اس نظر کا کیا دیا جائے کفارہ دیا جائے صحیح موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے گناہ پہ مشتمل کوئی منت مانی ہے اس کو پورا نہ کریں اور اس کی جگہ پہ کفارہ ادا کریں مثال کے طور پہ عورتیں نظر مان لیتی ہیں کہ مجھے بیٹا مل گیا تو فلاں بابا جی کی قبر پہ چادر چڑھاؤں گی یا وہاں پہ دیکھ تقسیم کروں گی یا وہاں پہ جا کے بکرہ ذیبہ کروں گی یا میں پیدل جاؤں گی اس دربار پہ اس قبر پہ یا میں جوتا پہنے بغیر جاؤں گی تو یہ ساری جو مثالیں میں نے ابھی دی ہیں آخر میں یہ سب گناہ پہ مشتمل ہیں ایسی نظر پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر چار باب نظر المشیا جس نے منت مانی پیدل چلنے کی کیا منت مانی پیدل, پیدل, پیدل, پیدل چلنے کی تو وہ اب کیا کرے حدیث نمبر ہے نو سو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انحسن رضی اللہ عنہ روایت جناب انسمن مالک رضی اللہ تعنع سے ان نبی صلی اللّہ علیہ وسلم خن یوہادی نبن ہی نبی علی السلام نے ایک بزرگ کو دیکھا ایک بوڑھے کو دیکھا جنہیں چلا کر لے جا رہا تھا ان کے دو بیٹوں کے ماں بہن ان کے دو بیٹوں نے ان کو سارا دیا ہوا تھا اور بڑی مشکل سے وہ چل رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک بزرگ کو جنہیں چلا کر لے جایا جا تھا ان کے دو بیٹوں کے ماں بین کالا ماں آپ نے کہا بھی ان کا کیا معاملہ ہے اس انداز سے کیوں ان کو چلا... ان کے چلا کر لے جا رہے ہو کالو انہوں نے کہا نادر این شیا انہوں نے منت مانی تھی کہ یہ پیدل چلیں گے جی. پیدل چلنے کی انہوں نے منت مانی تھی جی. اور ہیں کیا بوڑھے چلنے کے ساتھ نہیں ہے تو آپ نے کہا ان اللہ انتا نفسنی بشک اللہ تعالی ان کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے یہ جو نے آپ کو اس انداز سے عذاب دے رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ ایسے بے نیاز ہیں اپنے آپ پہ ایسا ظلم کرنے کی ضرورت نہیں, نہیں ہے, ہے. وہ آمرا اور آپ نے اس کو حکم دیا آئیں یار کہ وہ کیا ہو جائے سوار ہو جائے اونٹنی پہ بیٹھ جائے جب پیدل نہیں چلا جا رہا تو اونٹنی پہ سوار ہو جائیں تو اس سے پتا چلا کہ جو نظر مانے کہ میں پیدل چل کر کہیں جاؤں گا تو یہ پیدل چلنے والی بات جو ہے پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے اگر وہ اس کی استعمت نہیں رکھتا بلکہ رکھتا بھی ہو تو تب بھی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی میں اگر بھول نہیں رہا تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جی کہ نبی علی سطح اسلام ایک بار خطبہ شاد فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد سے باہر ایک صاحب دوب میں کھڑے ہیں اور مسلسل کھڑے ہیں تو آپ نے کہا بھائی ان کا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا جی یہ ابو اسرائیل ہے یہ کون ہے بوسرائی. ابو اسرائیل اور اس نے منت مانی ہے کیا منت مانی ہے جی کہ یہ دھوپ میں رہے گا سایہ نہیں لے گا کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں اور روزے کی حالت میں رہے گا کچھ کھائے پیے گا نہیں اور کسی سے گفتگو بھی نہیں کرے گا کتنی چیزوں پہ منت مانی ہے چار چیزوں پہ کیا دھوپ میں, میں رہے گا کھڑا رہے گا گفتگو نہیں کرے گا اور روزے کی ہاتھ میں رہے گا آپ نے کہا اس کو حکم دو کہ یہ سائے میں آ جائے بیٹھ جائے لوگوں سے کلام کرے البتہ اپنا روزہ پورا کرے اب روزہ پورا روزہ جو ہے وہ نیکی کا کام ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا اس کو پورا کرے لیکن کھڑے رہنا دھوپ میں رہنا گفتگو نہ کرنا یہ کون سی نیکی ہے یہ وہ عجیب و غریب کام ہے جن کو شریعت پسند نہیں کرتی اور آج بھی وہ لوگ جو پاکو ہند کے دربار سسٹم سے وابستہ ہیں مزاروں سے وابستہ ہیں جن کو پیر وغیرہ کہا جاتا ہے ان میں عجیب و غریب حرکتیں پائی جاتی ہیں آج بھی اور ان کے جو ماننے والے ہیں بڑی عقیدت سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے اتنے سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کی بھائی کیوں ایک ٹانگ پہ اللہ نے دو دیے کیوں کھڑے رہے ایک ٹانگ پہ یہ کون سی بہادری ہے اس کے اوپر بجائے اس کے کہ آپ ان کی تحسین کریں اس کے اوپر افسوس کا اظہار کریں کہ وہ شریعت کے خلاف ایسی حرکتیں ان کے ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرتے رہے جی ہمارے پیر صاحب نے فلاں کنویں میں لٹک کر چلا کاٹا بھائی کس نے کہا تھا ان کو کنویں میں لٹکنے کا اور اتنے دن وہ کہاں کزائی عادت کرتے رہے ہوں گے نمازیں کہاں پڑھتے رہے ہوں گے اور الٹا لڑکنا یہ کون سی خوبی ہے جی آپ نے آپ کو خطرے میں ڈالنا خودکشی کے مترادف ہے یہ تو؟, تو ایسی عجیب و غریب چیزیں لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بیان کرنے والے بظاہر مولوی لگتے ہیں حالانکہ علم سے کوڑے ہوتے ہیں اور آپ تو ویڈیو کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں پبلک واہ واہ کر رہی ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسے امور میں ہماری پبلک کا بھی قصور ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسے امور پہ علمائکرام کو روکیں ٹوکیں ان سے پوچھیں سوال کریں میں یہ نہیں کہتا کہ فتنہ بپا کریں لیکن پیالو محبت سے پوچھا جا سکتا ہے اگر وہاں پہ خطرہ ہے تو لہدگی میں پوچھا جا سکتا ہے تو یہ شعور جو ہے یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایسی چیزیں جو ہیں شریعت ان کو پسند نہیں کرتی تو ویسے تو نظر کو پورا کرنا چاہیے اب جو حدیث رہ گئی ہے چونکہ یہ طویل ہے اور وقت جو ہے وہ قلیل ہے تو اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ حدیث نمبر نو سو سے درس کا آغاز ہوگا تو آج ہم نے چند مسائل معلوم کیے ہیں جن کا تعلق قسم سے ہے اور جن کا تعلق اس سے ہے نظر سے ہے منت ماننے سے ہے اللہ رب العزت ان تمام معاملات میں ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور شریعت کی خلاف ورزیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے اور جتنے مسلمان مریض ہیں اللہ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ ان تمام مریضوں کو شفا دے یا اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں تیری عالی اور عظیم الشان صفات کا واسطہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے اور انہیں عافیت دے اور انہیں صحت کا لباس پہنا یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ ہمارے علم میں ہمارے عمل میں ہمارے دین میں برکتیں ڈال ہماری اولاد میں برکتیں ڈال ان کو نیک بنا توحید پہ کیمپ فرما اور ان کو پکا نمازی بنا دے اور ہم سب کو جب بھی موت دینا یا لہٰ اسلام پہ توحید پہ ایمان دینا یا اللہ اور یہ جو دورہ چل رہا ہے اس دورے کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی لحاظ سے مثال کے طور پہ عبد المحسن بھائی جو اس کا واٹسپ گروپوں میں اعلان دیتے ہیں اور ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں اور یہ سارے امور کو وہ ہینڈل کرتے ہیں ہمارے منظور بائی ہیں کافی سارے معاملات کو وہ ہینڈل کرتے ہیں روش بھائی ہیں کچھ چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں اور یہاں میرے پاس دانش بھائی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے کہ شیخ شمس الزمان عافظہ اللہ جو اس کے نگران اعلیٰ ہیں اور ان کا دعویٰ سینٹر اور اس کے ذمہ داران سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو اللہ تعالی خلاص دے اور سب کے نیکیوں کے جو میزان ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل فرمائے اور اگر اس میں کوئی کمی کتائی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے کی توفیق دے و آخدا وانا الحمد رب العالمین